سور توحہ کا آٹھواں رکو اور سولہ پارے کے سترویں رکو کا آغاز ہے سور توحہ کی آیت نمبر ایک سو انتیس سبقت میں رب کا اگر آپ کے رب کے کلیمات سبقت نہ لے گئے ہوتے لکانا لزامن ضرور یہ عذاب ان سے چپک جاتا بنا دیے کہ اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو فوراً سارے ظالم اور گناگار ہلاک کر دیے جاتے وہ اجلوم مسمہ ایک مقررہ وقت موجود ہے وہ وقت آئے گا ہر ایک کو اپنے گناہوں کی سزا ملنی ہے فصبر کہ محبوب آپ صبر کیجیے علامہ یقینا ان باتوں پر جو یہ کافر کہتے ہیں سب شمز غب کا اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبی بیان کیجیے قبل طلوع شمسی سورج نکلنے سے پہلے یعنی نماز فجر ادا کیجیے وہ قبل اور غروب سے پہلے یعنی اثر ادا کیجیے ومن آنا اللی اور رات کی گھڑیوں میں یعنی مغرب اور عشاء ادا کیجیے سب بس فس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے وہ اطوا اور دن کے کناروں میں اللہ کو یاد کیجئے دن کے کنارے سے مراد زوال کے بعد کا وقت ہے جب سورج ڈھلتا ہے یعنی زہر کی نماز کہ دن کے دو حصے ہیں ایک صبح کا وقت ہے ایک شام کا وقت ہے اور بیچ میں ظہر کی نماز ہے جو دونوں کناروں سے وہ ٹچ ہے اللہ اللہ ان کریب محبوب آپ راضی ہو جائیں گے مفسرین فرماتے ہیں یہاں دو باتیں قبل غور ہیں قرآن مجید فوقان حمید میں اشاد ہے رب کا فتر گو دو شور دوہا میں آپ کا رب آپ کو محبوب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو اس کا اظہار بھی ہے دوسری بات کہ جب کسی پر غم کیفیت کی تاری ہوں تو وہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالی اس کو ذکر کی برکتوں سے مال امال فرماتا ہے اور اسے چین و سکون ملتا ہے ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ نمازوں میں چین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علت قرۃنی فس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ادو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے چین و سکون پاتے اور ہم کیسے نادان ہیں کہ گناہ کر کے فہش اور اورانی میں مبتلا ہو کر کھیل کود اور پکنک کے پوائنٹ پر جا کر ہم سمجھتے ہیں سکون مل جائے گا اللہ ذکر اللہ کی رتما دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے اشاد فرمایا والا تمدن نئی کا علا متانا بھی ازوا جمن ہم ان کافروں کو ہم نے جو مال دیا ہے ان مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا یعنی اسے دیکھ کر حیرت مت کرنا جو گناگار ہے یا کافر ہے اس کے مال و دولت پر رشک نہیں کرنا چاہیے اسے ایسی نگاہوں سے نہ دیکھیں کہ جس سے وہ محسوس کرے کہ غریب مسلمان اس سے متاثر ہیں زہرت الحت دنیا یہ صرف دنیا کی زندگی کی تازگی ہے لم فی یہ اس لیے تاکہ ہم انہیں اس کے ذریعے آزمائیں جتنا مال زیادہ ہوگا گار زیادہ گنا کرے گا اس لیے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہے اس کے لیے تو مال نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور جو گناگار ہے اس کے لیے مال بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑی زحمت ہے کیونکہ اگر غریب ہے تو گناہ کم کرے گا کئی مرتبہ وہ گناہ کی خواہش کرے گا لیکن گنا نہیں کر سکے گا اور ایسا شخص جتنا مالدار زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ سرکش متکبر مغرور اور گناہ ہوگا اور یہ ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ایسے مال سے ہم سب کو محفوظ فرما رس اب قو آپ کے رب کا دیا ہوا رزق. وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہ جنتی رزق ہے وہ سوالی اپنے گھر والوں کو اے محبوب نماز کا حکم دیجئے حضور تو نماز کا حکم دیتے ہی ہیں ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا کتنا اہم ہے کوشش کریں کہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے اور فحاشی اور یعنی ختم ہو اور سب نمازی اور پرہیزگار بن جائیں وہ صبر اور نماز پر ثابت قدم رہیں یہ نہیں کہ کبھی جوش میں آ کے نماز ہم لوگ پڑھ لیں بلکہ پابندی کے ساتھ اسی پر قائم و دائم رہیں لا نس ال اے سننے والے ہر شخص سے ختاب ہے ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کما کر ہمیں دو نہ رزو کا ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں تو جب ہم روزی دینے والے ہیں تو ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بہتر بناؤ اور ہماری فرمبرداری کرو والعاقبت آقی اور اچھا انجام صرف تقوی والوں کے لیے جو متقی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اور وہ بولے کافر لو لا یا ہمارے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہزاروں نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اولم تین بھئی نہ تو مافِ سحافل اولا کیا ان کے پاس وہ روشن نشانی نہ آئی کہ جو پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزما کا جو ذکر توریت انجیل میں زبور میں تھا جو قرآن پاک کا ذکر توریت انجیل زبور میں تھا حضور کا آنا ہی بہت بڑی نشانی ہے قبل ہی اور اگر ہم حضور کی آمد سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے لارو ضرور وہ کہتے رب بنا اے ہمارے رب لا ہم نے رسول کو نہ بھیجا یعنی اگر رسول نہ آتا تو مر کر وہ یہی کہتے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آیا فنت طبی آیات کا من قبلی دقزا تو ضرور ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے ذلت اور رسوائی سے پہلے اس وقت وہ کہتے لہذا ان کا یہ عذر ختم کر دیا گیا انہیں ہدایت کی باتیں بتا دی گئیں اب عمل نہ کر کے وہ خود اپنا نقصان کریں گے کل اے محبوب آپ فرمائیے کل متعب ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کافر مسلمانوں کی شکست کا انتظار کر رہے ہیں مسلمان کافروں کی تباہی کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کی فتح کا انتظار کر رہے ہیں کوئی جنت میں جانے والے کام کر کے جنت میں جانے کا انتظار کر رہا ہے اور کوئی جہنم والے کام کر کے جہنم میں جانے کا انتظار کر رہا ہے فتح پس تم انتظار کرتے رہو فمون من اصحاب سبھی و منحتا پسند کری تم جان لو گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں جنتی لوگ کون ہیں نجات پانے والے کون ہیں اے کافروں اے گناگاروں تم عن کل بروز قیامت جان لو گے